سلام علی عبادہ اللہی نصفہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَسْكُرِسْ مَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عِلَيْهِ تَبْتِيلًا صدق اللہ علیہ الرحیم ناظرین اکرام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادت کے حوالے سے گزشتہ نششتوں میں نماز کے تذکرے کا آغاز ہوا تھا نماز ایک مکمل عبادت ہے جس میں ابدیت کی تمام خصوصیات شامل ہیں اس سے بہتر عبادت کا تصور اقوام عالم میں پہلے بھی نہیں تھا اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں آج بھی نہیں ہے عبادت کی بندگی کی تزل اور انخیال کی خدا کی بارگاہ میں حاضری کی جتنی بھی ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں سب نماز کے اندر موجود ہیں کچھ لوگ حالت قیام میں عبادت کرتے ہیں کچھ لوگ حد رخو تک جھکتے ہیں کچھ لوگ صرف سیدے میں گرے ہوتے ہیں کچھ لوگ جیان دھیان کے لیے تشہد کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ دست بدعا ہوتے ہیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عبادت ہمیں عطا فرمائی اس میں یہ ساری ادائیں شامل کر دی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول طای دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج النبی کی مقدس شب میں فرشتوں کو مختلف آسمانوں میں مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا قلب رسول میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ کاش میرے امتی ان تمام طریقوں سے عبادت کر سکتے فرشتوں کے ان تمام طریقہ عبادت کو نماز میں شامل فرما دیا گیا یہ تو نماز کی ظاہری کیفیت ہے لیکن جہاں تک نماز کی بادری کیفیت کا تعلق ہے انسانی ذہن و فکر اور قلب و نظر کو جتنی برکتیں جتنی وسعتیں جتنی عظمتیں نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اس سے مکمل خلوت ہو تنہائی ہو کوئی دوسرا اس سے راز و نیاز میں مخل نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارا معبود ہی نہیں ہمارا مقصود حقیقی بھی ہے ہمارا مطلوب حقیقی بھی ہے اور ہمارا محبوب حقیقی بھی ہے عبادت کا ایک گوشہ بڑا لطیف اور حساس گوشہ ہے کہ بندہ اپنے معبود سے محبت بھی کرتا ہے اور جسے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے مکمل طور پر تبدل کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے ایسی تنہائی ایسی یکسوئی کہ دوسرا اس میں کوئی خلل انداز نہ ہو یہی وجہ ہے کہ بندہ جب حالت نماز میں کسی اور طرف دیکھتا ہے تو مشیت گویا اشاد فرما رہی ہوتی کہ یہ بندے کیا تو نے مجھ سے زیادہ بہتر کسی کو دیکھا ہے کہ اس طرف متوجہ ہو گیا بندے کی ہسبی توجہ کسی اور طرف ہو جائے تو یہ ابدیت کے مزاج پر بار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے تو خلل واقع ہوتا ہے اور وہ گزرنا انتہائی گناہ کا سبب بنتا ہے تبتل کے بارے میں قرآن مشاد فرماتا ہے وز کوریس مربی کا وسبت کا لے اپنے رب کے مقدس نام کو یاد کرو اور پوری دنیا سے کٹ کر کے صرف اس کے ہو رہو جب یاد اللہی میں مصروف ہو جب ذکر میں مصروف ہو جب نماز میں مصروف ہو جب مناجات میں مصروف ہو جب گری اوزاری میں مصروف ہو جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حال دل کو پیش کر رہے ہو تو اس وقت تمہارے اور اب تمہارے رب کے درمیان میں کوئی اور نہ آنے پائے یہ تبتل کا وہ مفہوم ہے جس کا مطالبہ قرآن ظیم کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز میں معدب ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے کھڑا ہونا تمام باتنی آداب کے ساتھ یہ قنوت کہلاتا ہے نماز کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ قوم اللہ تم اپنے اللہ کے لیے انتہائی خوشی و خزو کے ساتھ جملہ باطنی آداب کو باطنی کیفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ پتہ ہی چلا کہ نماز صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے روکو اور سجدہ کے کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ نماز پورے باطن کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے اور ہوش و حواس کے تمام گوشوں کی توجہ چاہتی ہے انسان کے بس میں بعض وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حالت میں نماز میں صرف اپنے خدا ہی کی طرف متوجہ ہو لیکن کوشش کی جا سکتی ہے محنت کی جا سکتی ہے اور ہر بار کوشش کرنے سے پھر یہ توجہ بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک کیف میں تبدیل ہو جاتی ہے کیف سرمدی میں جیسے ہی بندہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اس پہ ایک کیفیت سی ہو جاتی ہے اور وہ پوری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے اس وقت اسے نہ اپنے بال بچوں کا ہوش ہوتا ہے نہ اپنی معیشت کا ہوش ہوتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی ذات کا ہوش ہوتا ہے وہ صرف اپنے معبود کے حضور میں کھڑے کا احساس رکھتا ہے اور پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے خدا بے نیاز اسے تمام افکار زمانہ سے بے نیاز فرما دیتا ہے یہ کیفیت خنوت کی ہے جو حالت نماز ہی میں ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ تعلیم یہ دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہوں تو کم از کم نماز پڑھنے والے کو یہ خیال ضرور ہو کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان آیات اور ان تصبیحات اور دعاؤں کے ترجمے ذہن میں محفوظ ہوں اور بوقت ادا بوقتے تلاوت اور بوقت ذکر بوقت تسبیح انہی تراجم پر ذہن مرکوز رہے تو انشاءاللہ اللہ و تبارک مطالعہ ذہن کسی اور طرف نہیں جائے گا اور پھر رفتہ رفتہ ایک قید تاری ہوگا نمازی کے اوپر ایک لذت سی پیدا ہوگی ایسی لذت کہ ایک نماز کو چھوڑنا اس کے لیے دنیا چھوڑ دینے سے زیادہ گرا محسوس ہوگا صحابہ اہرام کی زندگیوں میں اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ آگے ہوگا نماز میں ایک کیفیت اور ہوتی ہے جسے خوشو کہتے ہیں خوشو اور خدو انتہائی تزل کے ساتھ خدائے بزرگ و برتری کی کمالے برتری کا احساس رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنا خوشو اور خزو کہلاتا ہے کوئی اور مقیل نہ ہو کسی اور طرف توجہ نہ جائے کوئی اور اپنی طرف مستفید نہ کر سکے ہماری التفاق ہماری توجہات ہمارے قلب کے تمام محسوسات کا مرکز اللہ کی عبادت ہو اور اس کی ذات ہو اس لیے فرمایا گیا رب بکم تدرواں و خفیہ. اپنے رب کو گری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ یاد کرو تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو اور تمہارا دل مصروف گریا ہو یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا خاص انعام اپنے بندے کے اوپر ہوتا ہے اور نماز سند قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے نماز کی ایک اور صفت ہے اخلاص یوں تو اخلاص تمام اعمال میں اعمال کی روح ہے اور قبولیت کی جان ہے واحد ذریعہ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اس لیے نیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان نمل اعمال و تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت صرف اور صرف بندگی کی ہے ریا اور سما کا کوئی تصور نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے کوئی اور غرض پوشیدہ نہیں ہے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہے تو اسے اخلاق کا نام دیا جاتا ہے اور یہی حال بندے کے جملہ امال میں ہے وہ دنیا کا عمل ہو یا دین کا عمل ہو مسلمان ہے تو اسے ہمیشہ اپنے اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے اپنے معاملات میں اپنے تعلقات میں اپنے کاروبار میں اپنی معاشرتی تمدنی معاشی سیاسی زندگی میں ایک مومن کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ اللہ تب تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھے اللہ کی خوشنودی کو محفوظ رکھے اور اللہ کے علاوہ کسی اور بات اور کسی اور جذبے کو اپنے قلب کے اندر جگہ نہ دے اس کا نام اخلاص ہے اللہ فرماتا ہے بدرو ہو مخلسین علین اپنے معبود کو اپنے پروردگار کو اپنے مطلوب حقیقی کو پکارو اس کے لیے دین کے سلسلے مکمل اخلاص کے ساتھ نماز ایک بہت ہی عظیم ذکر ہے یوں تو ازکار بہت سے ہیں جن کی حیثیت مستحبات اور نوافل کی ہے لیکن نماز ایک ایسا فرض ذکر ہے کہ جس سے بہتر ذکر کا تصور نہیں ہو سکتا نماز میں حمد الہی بھی ہوتی ہے نماز میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے معروضات بھی پیش کرتا ہے نماز میں خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں اظہار عبدیت بھی کیا جاتا ہے اس سے مکمل بھروسے کا اعلان کیا جاتا ہے اشتحانات صرف اسی سے مانگی جاتی ہے طلب کی جاتی ہے اور اس سے ان کامیاب لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگی جاتی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے نماز بندہ اپنی تمام جس مالی مالی حیثیتوں کے ساتھ حاضر ہو کر کہ اللہ کی ہم بیان کرتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے نماز میں بندہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجتا ہے اور ان کے جد امل سدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی سلام بھیجتا ہے نماز میں بندہ معصور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے لیے اپنے ماں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور جملہ مسلمین کے لیے دعا کرتا ہے ایک انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں جتنے احتیاجات ہیں ان سب کی کفالت نماز کرتی ہے اور ان سب کا تذکرہ نماز میں ہوتا ہے اس اعتبار سے نماز بہت اہم ذکر ہے قرآن دین شاسترتا ہے فرماتا ہے عقیمی سلاد علیہ نماز کو ذکر کے لیے قائم کرو نماز ذہن ذہن و شعور کی مکمل بیداری کا مطالبہ کرتی ہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جاگتے ہوئے حاضر ہو ذہن و فکر اور شعور کی بیداری کے ساتھ حاضر ہو غفلت کے ساتھ حاضر مت ہو دیوانگی نہیں بلکہ ہوش و خرت کی منزلیں چاہئیں بڑا نازک مقام ہے اویدیت کا اور بندگی کے لیے کہیں سے بھی تم پر غفلتاری نہیں ہونی چاہیے عجیب بات ہے اسلام شعور و فکر کی والدگی کا مطالبہ کرتا ہے مکمل احساس ذمہ داری کے ساتھ مکمل شعور کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے برعکس دنیا میں کتنے ایسے مذاہب ہیں جو سرمستی چاہتے ہیں وہ نشہ کر کے اپنے خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتے ہیں کتنی قومیں ہیں جو عبادت کے نام پہ بھنگ اور چرس اور اس طرح کی دوسری آور چیزیں استعمال کرتی اور اسی نشے میں ڈوبی رہتی قرآن عظیم اللہ کی بندگی کے لیے ان تمام باتوں کو مایوس تر قرار دیتا ہے آؤ خدا کی بارگاہ میں تو مکمل ہوش و خیرت کے ساتھ آؤ اور یہی معیار بن جائے تمہاری زندگی کا کہ تو ہمیشہ ہوش و خیرت کے ساتھ ہی خدا قدیم جبار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ہمیشہ ہوش و خیرت کے تمام تر قدروں کو بالیدہ کرو اور زندہ رکھو تاکہ دنیا میں کوئی نقصان تمہیں نہ ہونے پائے ایک نشہ کرنے والا زندگی کے جسم دن اسے دیے گئے ہیں اسے بڑی بری طرح ضائع کرتا ہے کم ہو جاتی ہے اس کی عمر اس لیے کہ جو زمانہ سو کر کے یا نشے کی حالت میں گزارا جائے ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو کر کے اسے زندگی کا مفید زمانہ نہیں کہا جا سکتا اس کے نتیجے میں جتنے سال وہ اپنے رب کی بارگاہ سے لایا ہے جتنی سانسیں لایا ہے اس میں بہت سے دن اور بہت سے لمحات کم ہو جاتے ہیں زندگی تو وہی جو ہوش و خیرت کی زندگی ہو احساس احساس ذمہ داری کے ساتھ اور نماز اسی زندگی کو ترقی دینا چاہتی ہے چنانچہ نماز میں فرمایا گیا ولا تقرب السلاں تم سکارا خبردار نماز کے قریب نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں اس کی دو وجہیں تم خدائے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو رب العزت کی بارگاہ میں تو مکمل احساس اور ذمہ داری کے ساتھ حاضر ہو تمہارا شعور جاگ رہا ہو تمہاری عقل بیدار ہو تاکہ تم اس کے ذکر سے اپنے قلب و نظر کو جلا بخش سکو اور اس کے ساتھ ساتھ نشے کی بدمستی نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کو یہ ناپسند ہے کہ تم بے شعوری اور غیر شعوری طور پہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو لا شعور کا غلبہ تم پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارے لا شعور کو بھی شعور کے کنٹرول میں ہونا چاہیے نماز کا ایک بڑا اہم مقام یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے حدیث مبارکہ میں آئے کہ نماز اس طرح سے پڑھو گیا تم خدا کو دیکھ رہے ہو ون خدا تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کیا اس حاکم مطلق احکم الحاسمین کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہوگا اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے ہمارے قلب کے اندر پیدا ہونے والے خیالات و خدشات کا بھی ملاحظہ ہے تو کیا وہ لاشوری کی کیفیت میں کھڑا ہوگا نہیں احساس اور فکر کی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے نماز کی ابتدا یہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور نماز کا کمال یہ کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں یہ کیہیت پیدا ہو جائے پتا یہ چلا کہ نماز اگر ذات خداوندی کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں دیتی تو کم از کم صفات و انوار خداوندی کی مشاہدے کی صلاحیت نماز کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نماز بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرمایا کہ سعیدے کی حالت میں میرا بندہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے یہ احساس کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے بہت ہی اہم احساس ہے جو نماز کو اور نمازی کو بہت شائستگی عطا دیتا ہے ذمہ داری کا احساس دیتا ہے اور پھر یہ مقام کی ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ قائفو سرور کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے اسے پھر اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کا احساس نہیں رہتا وہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے جلوے اس کے سامنے ہوتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور پوری کائنات اس کے سجدے کو دیکھ رہی ہوتی ہے عجیب عالم ہوتا ہے بندے کا جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کبھی کہ یہ حقیقت منتظر نظارہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زبین نیاز میں حقیقت منتظر کو لباس مجاز میں دیکھنے کی تمنا تو یقیناً ایک ناممکن اور ممتنا کو دیکھنے کی تمنا ہے حقیقت منتظر جو لامحدود ہے لباس مجاز کی محدودیت میں کیسے سما سکتی لیکن ہاں اس بارگاہ میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور سجدہ شرف قبولیت حاصل کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کی تجلی اور صفات کی تجلی بندے کے قلب کے اوپر پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کا قلب روشن ہوتا ہے اور منور ہوتا ہے اور پھر اسے زمان و مکان کا احساس بھی نہیں ہوتا کبھی آپ نے سوچا کہ سید الداک الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں مشہور ہے کہ کبھی کبھی وہ عشاء کی نماز کے بعد نثر کے لیے سعدے میں سر رکھتی تھی تو صبح ہو جاتی تھی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی کہ پروردگار عالم اپنی بندی فاطمہ کو ایک رات ایسی دے دے کہ تیرا جی بھر کے سیدا کر لے سیدے پیشانی میں تڑکتے رہتے ہیں اور رات گزر جاتی ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کیسی کیوں تھی اس لیے کہ حالت سیدہ میں ان پر انبار و تجلیات اڑاہی کا نزول ہوتا تھا وہ اس کیسے سرمدی نتنی ڈوبی ہوتی تھی کہ انہیں رات ہی گزرنے کا احساس نہیں ہوتا اور رات گزر جاتی تھی ایسے ہی کتنی ہی اہل سجدہ ہیں جن کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے اللہ کے رسول طاق دو عالم صلی اللہ سے نشاد فرمایا کہ نماز بندہ خدا سے باتیں کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں کتنے ہی مقامات پر سیرۂ خطاب سے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں کا نا و کا نا سعین اح دن المستقیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں سرات مستقیم طرف ہدایت دے گویا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اسے مخاطب کر رہا ہے اللہ سے سرگوشی اللہ سے کلام اور اللہ سے کنورسن کا یہ قید کتنا عظیم ہے اگر بندے کو محسوس ہو جائے کہ میں اپنے خدا کو اپنے معبود کو اپنے رب کو مخاطب کر رہا ہوں اور جسے میں مخاطب کر رہا ہوں وہ اسنام کی طرح سے سننے سے معذور نہیں بلکہ وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی عطا فرماتا ہے وہ معلینا الت بلاک